چار چیزیں ہیں جو انسان کو منافق بناتی ہیں. ہیں ایک کسی کی امانت میں خیانت کرنا اور اگر آپ کسی کا مال کھا جائیں اسنی سے کہ है. اس کو یہ جی دو باتیں ہوئی جی دو باتیں بریک کے بعد کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوق کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد وید اقبال جہنم سے کس انداز سے نجات حاصل کی جائے اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو اور دیکھیں اس ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرے میری آواز آ رہی ہے بالکل آواز آ رہی ہے کون سا کہاں سے بات کر رہے محمد خالد حسین خان سے بات کر رہا ہوں جی خالد حسین خان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو بیوی اپنے خور کی بات نہیں مانگتی ہے اس کا آخر میں کیا ہوگا جہان میں اس کا کیا ہوگا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جب آٹھ مہینے پہلے سفر گیا تھا جب سے ابھی تک میری بیوی میرے کو یعنی کہ کوئی بھی بات میں بولتا ہوں کرتا ہوں تو وہ مانتی ہے میں سفر گیا جبھی وہ اپنی امی کی کے ساتھ میں ہے تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی میں ابھی بھی ادھر سے فون کرتا ہوں تو وہ یہ مطلب ایسے ایسے بات کرتی ہے فضول باتیں کرتی ہے کہ میرا دل یعنی کہ روتا ہے مگر میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اچھا آپ تک سمجھاتے نہیں کیا پرائز ہے آپ سمجھاتے نہیں کو بتلاتے نہیں بہت صاحب ایک گھنٹے ہم ابھی رمضان کا دن چل رہا نا ایک گھنٹے میں رات کو بات کرتا ہوں پھر بھی لاسٹ میں آ کے وہ ادھر ہی ہے نا اس کی امی ہے نا پیچھے سے سی دیتی ہیں تو وہ پھر ادھر ہی آ کے بات ہاں یہ بڑی پرابلم میری جو شہ دینے والی پیچھے ملکہ بیٹھی ہوتی ہے نا جو املی کی صورت میں جب دوریاں ہلاتی ہیں تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں ہاں جی بہرحال آپ کو ضرور اس کا بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کوئچ سے ہمیں کال کی کیا فرما لیتے ہیں عیسیٰ صاحب آپ منافقین کے بارے میں جو چار ہیں جو وعدہ کرے اور وفا نہ کرے اور جو گالی دے اور گالی کے ساتھ لڑائی بھی کرے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں اور منافق جہنم میں جائے گا ٹھیک تو یہ کریکٹر جو کردار ہے انسان جو ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہمیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے مطلب اجتناف کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری مجھے صاحب یہ فرمائیے اب جیسے کوئی ایک کال سے ہم بات کا آغاز کریں گے تاکہ اس والا سے جواب نیل سے ایک بیوی جو شوہر کی بات نہیں مانتی ہے سب تک انہیں جو ہے وہ ستا ہے کہ وہ شخص جو ہے مطلب پریشان ہو چکا ہے اور پیچھے سے سات جو ہے وہ باقاعدہ ڈورے ہلا ہیں جیسے کہ ہم گسگو کل بھی کر رہے تھے اس حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا واقعی جہنم جاننا سیخ کر دی جائیں گی دیکھیں اس کے بارے میں تو نہایت واضح الفاظ حدیث کرم ہے کہ اگر جائز وجہ ہے اور کوئی عورت سے اس کا شوہر رات بھر ناراض رہے <تصفح> تو وہ عورت ساری رات جو ہے وہ لاز نہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی <تصفح> <تصفح> <تصفح> یعنی شوہر کا ناراض ہونا لہٰذ کا سبب بنتا ہے یہ ایک رات کی بات ہے جی جی ایک رات کی بات ہے اور اس عورت کا کیا بنے گا جو پورے اتنے عرصے تک میں شوہر کو پریشان کر رہی ہے اور اتنا زیادہ حق رکھا شریعت مطالعہ نے شوہر کا کہ حکا فرماتے ہیں کہ عورت بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر مرد کا جسم پیپ سے بھرا ہوا خون و سے عورت اگر اسے زبان سے چاٹ چار کر وشواس کر دے تب بھی شوہر کا حق گزانہ ہوگا اور یہ فرمایا سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم و اسی حدیث میں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اپنے اس کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے مگر میری شریعت میں یہ منا ہے خدا کے بعد اگر کسی کو بن حنبل کی روایت ہے اچھا اب یہ بات دیکھیں اتنے سارے فضائل اتنی ساری فضیلتیں شوہر کی بیان کی ہیں اب یہ جو ساخت کیریکٹر ہے تو جس طرح سے یہ عورت اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے تو کیا ساتھ بھی اس کے ساتھ, ساتھ ہوں گی کیونکہ موٹیویشن ساری وہاں ہاں yeah, بالکل وہ تو اس کے ساتھ ساتھ بالکل لگی ہوئی ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ تو وہ بیٹھی ہیں جی جی یہ تو یعنی اس میں تو اتنا یعنی اسلام کا نظام دیکھیے کہ اگر انسان کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے तो <laughs> لیکن نہیں کر پاتا تو اللہ اس کو سے ازرتا فرماتا انٹینشن تو اسی طرح یہ تو پورے پورے شامل ہے اس کے ساتھ تو یہ بھی پورے گناہ ہے سب کیا دیکھتے ہیں بڑا ایک سوشل پرابلم ہے ایک معاشرتی پرابلم ہے ہم اپنے کیریکٹر کی وجہ سے جہنم رشید اپنے آپ کو خود تو کروا دیا کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اس سے آپ سے کلام کروائیں گے نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقت کے ٹرانسمیشن کے ساتھ اور جہنم سے کس انداز سے نجات حاصل کی جائے اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقوال حاضر حضرت خدمت ہے ہمارے ساتھ عظیم تشریف فرمائے جناب مفتی وقر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عیسیٰ صاحب آخر میں تشریف فرمائے جناب عمران شیخ قادری صاحب اور اس ماحول کو مزید خوبصورت کرتے ہیں مزید پیارا کرتے ہیں مزید لطف اندوز رہے... کرتے ہیں جی عمران شیخ قادری صاحب نات رسول محبوب صلی اللہ علیہ و For for oh. مٹ کے پا یہ چندگاہ میں ہو جائے سیم کے پا مزا تو مزہ ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے اری مزا تو تب ان شاء اللہ جی عیسا بھائی یہ فرمائیے کہ کیریکٹرس میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے ایک وہ کریکٹر ہے جو خود جہنم میں جا رہا ہے ایک وہ کریکٹر ہے جو اپنی سوچ کی وجہ سے اپنے فساد کی وجہ سے اپنے فتنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی جہنم رسید کروا دیتا ہے جیسا کہ وہ کولائی شور کی کہ میری بیوی اور پھر میری ساس کا جو کریکٹر ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ان کریکٹرز کو دیکھیے یہ ایک فیملی میں جتنے بھی کریکٹر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکسٹی سکس کی آیت نمبر چھ اگر آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ائلہ جی نا منح ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے <سؤال> ہو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے نفس کو جہنم کی ایندھن سے بچاؤ <سؤال> <سؤال> <سؤال> اب وہ کریکٹر جب ہٹتے ہیں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تو پتہ چلا یہ بھی جہنم میں جائیں گے اچھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا یہ تو کریکٹر ہوا شراب پی رہا ہے شراب پلوا بھی رہا ہے جعا کھیل رہا ہے جوا کھلوا بھی رہا ہے سٹّہ کھیل رہا ہے سٹہ کھلوا بھی رہا ہے یعنی خود تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے سامنے دوسروں کو بھی مبتلا کیا تو ان کریکٹرز سے بات کرتے ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے بعد ہی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال جہنم سے کیسے ندایت حاصل کی جائے اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت شامل کریں گے جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم. علیکم. علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام میں صحائمہ بات کر رہی ہوں جی فرمائیے دوست جی فرمائیے تو یہ کہ ایک مرد ہے جو کہ بے وجہ اور بے پناہ گسا کرتے عورت سے اور اسے بہت بری طرح پیٹتا ہے ایسے مرد کا جھنما میں کیا مقام ہوگا اور دوسرا سوال ہے کہ ہمارے خاندان میں کچھ خواتین ہیں جو ہمیشہ اسی ٹو پہ رہتی ہیں کہ دوسروں کی فیلنگس کو کسی نہ کسی طرح سے ہرٹ کیا جائے اور وہ بہتان بازی بہت کرتی ہیں بہو بیٹھیوں سے اتنا کہ ان کا جینا محال کر دیتی ہیں تو بتان بازی کرنے والیوں کا جہنم جہنم میں کیا مقام ہوگا بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم خال شاہدی کال جواب ہو گئی اس بات تو سمبھو کہ جو کریکٹرز سے میں نے بات کی تھی بریک سے پہلے کہ شرابی شراب پیتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں جوا کھیلتے بھی کھلاتے بھی ہیں سچا کھیلتے بھی ہیں کھلاتے بھی اگر اس کے خود جو کر رہے ہیں دوسروں کو بھی جہلم کی نار جو خیب بنا رہے ہیں کوئی انسان اگر ایمان والا ہوتا ہے تو اپنے شیطان کو تو کنٹرول میں رکھتا ہے لیکن دوسرے کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے کیا یہ جی یہ عمل کر لیتے ہیں ان سے بچنا چاہیے ہر کریکٹر کو لیے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن میں ایمان والے سے کہتے ہیں کہ مومن بنو کیونکہ ایمان والا اللہ کو مانتا ہے مومن پھر اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ مومن بننا چاہیے تاکہ آپ کو ہم بچا سکیں مکی صاحب اب کالج پہ آ جاتے ہیں بہتان باندھنے والی جو ہوتی ہیں جو اپنی بہووں کو اور اپنی بیٹیوں کو یا اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ بہتان لگاتی ہیں ان کا کیا مقام ہوگا جہن دیکھیں بوتان کی دو صورتیں گناہ کا الزام لگایا جنا کا الزام لگایا اور ایک دوسرا عام برائی کا الزام لگایا تو گنا کا الزام لگانے کی صورت میں کہ کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ چار پیش نہ کرے تو تو وہ چار یعنی اسی کروڑوں کے مستحق ہے اور اگر ویسے بھی کوئی دوسرا بہتان لگایا تو اس کے اوپر بھی شریعت مطالعہ حکومت یہی ایک اس کی سخت سزا ہے یہاں تک کہ اگر وہ جھوٹے الزام لگتا تو مرنے سے پہلے خود اس میں گرفتار ہوگا اچھا ردغط الغبال کا بھی تشکر آتا ہے جہاں پر جہن کا پیٹ اور خون جو ہے جمع ہوگا وہ بھی پلایا جائے گا وہ جہن کے طرف سے جو ہے الزام لگاتا ہے بہت مزید کیا فرق توجہ اچھا ایک کوشچن تھا ہمارے پاس کہ رمضان میں فوت ہونے والوں کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیے رمضان میں فوت تو مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں تو جو شخص ایمان کی حالت میں مرا ہے اور اللہ رسول کو مانتا تھا دین کی تعلیمات کو مانتا تھا اس کے بارے میں تو رعایت ہے ٹھیک ہے باقی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن کام سارے کافی والے ہوں اور عقیدت بھی وہ کافر ہو جائے جا جا جا جا گا تو جانب کر دیا جائے گا اچھا جو اپنی بیوی کو بے انتہا مارتا ہو پیٹتا ہو فزیکلی ریوز کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ شخص ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے اور حاکم اسلام اگر ہو تو اس شخص کو کوڑے لگائے جائیں اور پورا پورا کتاف لیا جائے گا اس سے کہ اس نے اپنی بیوی میں ظلم کیا اور ورنہ پھر بروزر قیامت قبر میں قیامت تو دور ہے قبر میں اللہ کے وہ طاقتور فرشتے پر مسلط کیے جائیں کہ جس کا یہ مقابلہ جہنلم میں کیا معاملہ ہوگا جہنم نہ ہے کہ اس کو پورا کا پورا سے نے کو کیا فرمائیے ایک دوسرے ہم سے کیا تھا کہ خالد صاحب <laughs> نے کوئی سے کال کی تھی کہ ان کی بیوی جو ہے بات نہیں مانتی بات <śles> نہیں مانتی <śles> اور وہ دوسری ہم نے کلام نہیں کروایا جو مطلب جاری رکھیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ہم سے ایک مختصر فوقے کے بعد گزرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ اور جہنم سے کس انداز سے نجات حاصل کی جائے اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے ساتھ فرمائے جناب مفتی اب بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عیسیٰ صاحب آخر تشریف فرمائے جناب عمران شیخ قادری صاحب ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب یہ تمام جو گفتگو چل رہی ہے جہنم سے نجات کے حوالے سے جہنمیوں کے احوال کیا ہیں بنیادی طور پر جو انسان کی صورت جو اس کی حیت دنیا میں ہوگی کیا اسی انداز سے کو ہم دیکھیں گے اس سے مختلف انداز ہوگا جنیبا اس سے قطعی مختلف ہوگا اور وہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اس کا جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک داڑ جو اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور ایک داڑھ اہد پہاڑ کے برابر ہے جی جی اور وہ آٹھ میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے او ہو اور اس کے جلد کی موٹائی دو یا تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی جلد کی موٹائی دو یا تین دن کی مسافت جی پر جی ہوگی جی جی اچھا اس قدر یعنی وہ طویل ہوگا وہ اس کا ایک ہونٹ جو ہے نیچے زمین تک لٹک اس کے پیڑ تک لٹکا ہوا اللہ ہوگا اور دوسرا جو اوپر سیمنٹ کے اوپر پہنچ جائے گا ناک کے اوپر تو جو شخص جس کی دال کی چوڑائی اور لمبائی بہت پہاڑ کے برابر ہے تو اس کا جسم جو اس کی کیا چوڑائی ہوگی اس سے تو اندازہ نہیں کیا سکتا بلکہ حدیث سیم میں آتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی جگہ کے بیٹھنے کی جگہ اللہ پر یہ ایک جہان نمی کا حالت بات جاری رکھیں گے ایک کالو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی السلام علیکم سید کامران بات کر رہا ہوں فراہم جی اتسا وعلیکم السلام سید صاحب جنید بھائی میرے ایک تو اپنا تینوں مہمانوں کو سلام عرض کروں گا وعلیکم السلام کیا اسے چاہتے ہیں جنید بھائی میرے ایک سوال ہے کہ ایسے کون سے عمل ہے جو ہمیں جہنم سے نجات دلا سکتے ہیں علاوہ جو فرائض ہیں ہمارے हुँ. اور ایک عمران میں سے نعت کی فرمائش کرنی تھی بالکل مرحبا हुँ. آج چلیں گے شہید ابراد کے پاس مہربانی کوشش کریں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی مکھی کیا فرمائیں گے یہ مطلب اتنی مسافر پر جو ہے وہ ایک جہنمی بیٹا ہوگا تو کیا اس ٹائم یہ بات نہیں کہ جتنا شدید عذاب ہے اس شدید عذاب کی وجہ سے ہی اتنا جو ہے اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا جی ہاں بالکل کیونکہ اگر ہمارا یہ جسم ہو تو یہ تو اس عذاب کو برداشت بھی نہیں کر سکتا تو وہ اتنا سخت جسم ہوگا اتنا بڑا جسم ہوگا کہ تاکہ وہ جلے اور اس کو تکلیف پہنچے اس کا سب کیا سمجھتے ہیں قرآن خود کہتا ہے کہ نہ یہ مطلب جلیں گے نہ مریں گے نہ مطلب جو ہے وہ رہیں گے تو یہ جو دعوے ہیں قرآن کے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار آگ جلاتی رہے گی بار بار بنتے رہیں گے وہ 28 سورہ ہے جہاں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بلا شبہ جہنم ایک گھات ہے یعنی کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو جہنم ایک گھات ہے اور سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے اچھا اور وہاں ان کو ٹھنڈے مشروبات نہیں گرم مشروبات پلائے جائیں گے یعنی کہ آگ کا گرم کیا ہوا پانی پلس پیک پلائی جائے گی جس کا بھی تھوڑی دیر خون پلایا جائے گا اور جہنمی نہ اس میں جیے گا نہ اس میں مرے گا اللہ یعنی کہ وہاں موت جو ہے نا موت جہاں آتی ہے وہاں پھر موت کو بھی موت دی جاتی ہے تو یہ وہ پنشمنٹ ہے جو باقی اس کے ساتھ ہی رہے گی جب تک اللہ سبحانہ نہ اتالا کیونکہ ہمیں یہ میں ملتا ہے کہ صرف جس نے شرک کیا ہے وہ تو جائے گا اور جس نے شرک نہیں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری پنشمنٹ کے بعد اچھا آج کے بارے میں بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بچھوں کی کی بات بات ہے ہے آج کے بارے میں مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے آج کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر اس جہنم کے بارے میں جس کے یہ قرآن لکھتا ہے اگر ہم ایک لوٹا اٹھا کر اس دنیا والے سمندر میں ڈال دیں تو آگ لگ جائے گی یعنی کہ اس تصور کو صرف لے لیں کہ ہم نارمل زندگی کی آگ کو بہتر نہیں کر سکتے دھوپ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے کرتے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیے ستر گُنا زیادہ جب بتا دیا تو اس کا کیا مطلب جو ہے وہ ٹیمپریچر ہوگا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کنید بھائی بات کر جی میں فونر کہاں سے بات کر رہی ہوں میں جی الائی سے بات کری ہوں میں اپنا نامی بھائی بتانا چاہتی جی فرمائیے بہن کیا پوچھنا چاہتی ہوں بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غلط راستے بچ رہا تھا وہ خود اس کو مار ہے چیزتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ غلط مرضوں کے پاس باہر بھیجتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میرا اسے رہا اچھا ہے یا نہیں اور کئی بار مجھے صلاح بھی اپنے ملک سے تیر چکا ہے یعنی آپ یعنی, یعنی کے شوہر جو ہیں وہ خود آپ کو جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے بھیجا کرتے ہیں نہیں جی اللہ اکبر کیا تقریباً ہماری شادی کو میں دس سال ہوئے ہیں اور میں سات سال اس کے ساتھ رہی ہوں سات سال میں بہن میں آخر سلام کروں گا آپ کی کال پر اور ضرور کلام کروں گا اس پر اور ضرور ان شاء اللہ آپ بھی تقریباً چار سال ہو گئے اس میں کئی مرتبہ تلاش بھی میں بہن بالکل آپ کو بتاؤں گا بالکل آپ کو بتاؤں گا مفیاان سے بالکل اس پر تبصرہ کرائیں گے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوق کے بعد اسٹار ٹائم میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت نازی بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کال خاتون کی آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ پر اس حد تک ظلم کرتا ہے اس حد تک کرتا ہے کہ وہ مجھے اللہ غیر مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور کئی کئی مرتبہ تلاش دے چکا ہے اس کے باوجود میرے ساتھ رہتا ہے اور فزیکلی ابیوز بھی کرتا ہے اور سب سے بڑی ناظرین بات یہ ہے کہ کیسے ایک شخص کی غیرت اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ اپنی بیوی بی کو کسی غیر مرد کے پاس بھیجے اب وہ عورت پوچھتی ہے کہ میرے شوہر کا جہنم میں کیا مقام ہوگا میں تو کیا کہوں ناظرین وہ خود سمجھتی ہیں کہ کیا مقام ہوگا لیکن آپ کیا فرمائیں گے یہ سطح کے اس شخص کا بیسکلی کیا مقام ہوگا بکرا جی آیت نمبر ایٹی میں اللہ سبحا کہتے ہیں کہ جنہوں نے برائی کمائی کیونکہ ایک بہن جو ہماری کالر تھی ان کو برائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے انہوں نے معافی مانگے اللہ ان کو بخشے گا لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو برائی کماتے ہیں جنم میں یعنی ہمیشہ جنم میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیا فرمائیں گے حکومت اسلامیہ ہوتی تو نلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوا گیا قتل کیا اور یہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا <تصفيق> <تصفيق> <سلام> اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں <نصف> لیکن اس طرح کے معاملات تو ہم معاشرے میں شاید کم و بیش دیکھتے بھی ہیں کہ اس طرح کے جرم ہم جہاں پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے یعنی یہ تو ایک کال آ گئی ایسے کتنے ہی مطلب شوہر ہوں گے کتنی ہی بیویاں ہوں گی جو غلط کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کیے تھے اور پتہ نہیں چلتا ایون اپنے گھر والوں سے غلط کام کرواتے تو اس طرح سے خود جہنم کی نار کا مستحق اپنے آپ کو بنوانا اپنے گھر والوں کو بنوانا کہاں سے لے کے جانا یہ تو بالکل جہنم ہی کی طرف لے کے جانے والا اور بہن کو مشورہ یہ ہے کہ مرت لے جائے تو چھوڑ دیں پھر تلا کے دے چکا ہوا ان کو آج کے دے کے فارغ کر چکا ہے ان سے کوئی میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے جی ہمیں مجبور ہیں مختصر سے وقفے کی جانب جانے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ہم سے ایک مختصر سے کے بعد پھر آپ کا میزبان محمد جمید اخبال حاضر خدمات ناظرین آج ہم نے جہنم کے موضوع پر گفتگو کی کہ جہنم سے کس انداز سے نجات حاصل کی جائے کل انشاءاللہ ہم توبہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ توبہ اس بنیاد ہے آج کی اس گفتگو کے بعد میں سمجھنا چاہوں گا مفتی ابو بکر صدیق صاحب سے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا اس وقت ہمیں اختیار کرنا چاہیے لیکن جنید بھائی سلسلہ میں اگر مختصر بات کی جائے تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جتنی باتیں کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے جتنا کر سکتے کر لو ٹھیک ہے لیکن جتنی باتوں سے میں نے مرا کیا ان سب سے بچو کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی محمد عیزا صاحب کیا فرمائی ہے میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوریہ نشا کی 147 نمبر سینتالیس میں کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں جہنم میں ڈالنے کا <taps> اللہ کو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی قدر کرتا ہے وہ تو بہت بڑا قدردار ہے آپ <taps> لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ اسٹوڈیو میں تشریف عمران بھائی انشاءاللہ آخر میں آپ سے مناجات سنیں گے لازن بات یہ ہے کہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے حضرت ابراہیم بن اظہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کی کہ حضرت میں گناوں میں بہت مبتلا ہوں اور مجھے گناہوں سے نجات چاہیے اس بیماری کا علاج چاہیے فرمایا کہ میں تجھے چھ نسخے بتاتا ہوں اور ان چھ نسخوں پر اگر تُو عمل کر لے گا تو انشاءاللہ شاء گناہوں کی بیماری سے مکمل طور پر شفایا بھی پالے گا وہ سہرش کیا کہ حضرت فرمائیے کہ وہ کون سا ایسا علاج ہے کہ جسے مجھے اختیار کرنا چاہیے اب نازم کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تو جب کھانا کھا جب تو کھانا کھا چکے تو یاد رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا مت کرنا اور کھانا جو ہے کسی اور کا کھانا نہیں روزی کسی اور کی کھانا اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ رسداخ تو اللہ تعالیٰ ہے راضف کو اللہ تعالیٰ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا کھانا کھاؤں اور اس کا شکر ادا نہ کروں فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا کھانا ہے وہی رزاک ہے تو پھر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل کے کرنا اس کی ملک سے باہر نکل کے کرنا اس سے کیا بات کرتے ہیں اللہ کا ملک تو یہ پوری کی پوری کائنات ہے کائنات کا کون سا ایسا خطہ ہے کون سی ایسی زمین ہے جو اللہ کی حدود سے باہر ہے تو اس نے کہا انہوں نے فرمایا کہ جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ پروردگار کی ملک میں یہ تمام کی تمام کائنات ہے جب تو باہر نکل کے گناہ کر نہیں سکتا تو پھر گناہ کرتا کیوں ہے انہوں نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ تبارتع کی نظر سے دور ہو کے کرنا اس نے کہا کہ آپ یہ حضرت کیا بات کرتے ہیں کہ اللہ تو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کہیں خلوت میں بھی بیٹھ کے گنا کروں اور اللہ کی نگاہ اس پر نہ ہو تو انہوں نے فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور وہ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے اس کے باوجود بھی تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی انہوں نے فرمایا کہ جب موت آئے تو ملک الموت کو کہنا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں ابھی میں اس بعد جانا چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت آپ سے چاہیے اس نے کیا کہ حضرت کیا بات کرتے ہیں جب ملکر موت get yeah. وہ تو وقت متعین پر آئیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آئیں اور میں ان سے وقت مانگوں اور وہ مجھے وقت دے دیں تو انہوں نے فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ موت کا وقت چل نہیں سکتا اس کے باوجود بھی تو گناہ کرتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جب تجھے لہد میں اتارا جائے اور منکر نکیر تجھ سے سوالات کرنے کے لیے آئیں تو ان سے کہنا کہ ابھی رک جائیں ابھی میں سوالات کی تیاری کیے ہوئے بیٹھا نہیں ہوں ذرا میں سوالات کی تیاری کر لوں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں اس نے کیا حضور کیا بات کرتے ہیں معذ اللہ منکر نکیر جب سوالات کے لیے آئیں گے تو مجھے تو جواب دینے ہوں گے سے چھٹکارا ہی نہیں کہ میں ان کو جوابات نہ دوں تو انہوں نے فرمایا جب تک بات کو جانتا ہے کہ تجھے سوالات کی جوابات دینے ہوں گے تو پھر سوالات کی جوابات کی تیاری کیوں نہیں کرتا اور آخر میں فرمایا کہ جب تجھے میشر میں اند درگاہ کیا جائے گا اور دوزخ زخ کیا جائے گا اور کرشتے تجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کے گردے مار مار کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان سے کہنا کہ ابھی مجھے مت لے کے جاؤ ابھی تو میں تھوڑا سا اور سوال کرنا چاہتا ہوں نیکی کرنے چاہتا ہوں اور ممکن ہے مجھے جنت میں ڈال دیا جائے اس نے آج کیا کیا بات کرتے ہیں جب فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے جہنم رسید کر دیا جائے گا اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے فیصلے کے بعد مولت عمل دی جائے اور میں داخلے جنت کر دیا جاؤں انہوں نے فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے تو پھر ان سوالات کی تیاری کیوں نہیں کرتا کہ جن سوالات کے جوابات دینے کے بعد تجھے جہنم رسید نہ کیا جائے بلکہ جنت میں داخل کر دیا جائے ناظرین اس دنیا کے اندر کچھ سبجیکٹس کمپلسری سبجیکٹس ہیں ہم تو دراصل کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں اور یاد رہے کہ ہمارے پاس ایک قلم موجود ہے جسے ہم عمل کا قلم کہتے ہیں اور اس عمل کے قرم سے ہم چاہیں تو سیاہی صرف کرتاش پر اس طرح سے پھیلا دیں کہ اپنے کرتاش کو بہت ہی زیادہ سیاہ کر دیں اور چاہیں تو سنہری حروف میں اپنے اعمال کی وہ شائستگی لکھ دیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ کر ہی نہ سکے کہ ہم گناگار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں بلکہ جب وہ پرچہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو اللہ تبارت و تعالی کی طرف سے ہمیں وہ مارکس دیے جائیں کہ جن مارکس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم متلاشی رہتا ہے ارے پاس تو سی گریڈ والا بھی ہوتا ہے پاس تو جی گریڈ والا بھی ہوتا ہے پاس تو بی گریڈ والا بھی ہوتا ہے پاس تو اے گریڈ والا بھی ہوتا ہے لیکن کمرۂ امتحان میں بیٹھ کے جب انسان پرچوں کو حل کرتا ہے اور اس کے بعد اے ون گریڈ میں آتا ہے تو اصل کامیابی ناظیم وہی ہوا کرتی ہے آپ رہے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کی نا بنوں گا ش گنا ہمارے بنوں گا